اور قرین ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑو اور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کر اتارا